بی پہل دے دی کہ برف ہٹاؤ اپنے وہ لے گئے آگے سے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ میرا تقریباً لگ گیا بچوں نے پھر وہ ختم کر کے شاید دوسرے پر چلے گئے ہوں گے تو نہیں جناب مجھے پتا ہے شیخ صاحب کو میں نے آگے سنا ہے میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ وہ تو ان کے جوڑ نہیں ہے ان جیسوں کو تو آپ دیکھیں نا ہم کھیل رہے تھے میں تو کھیل رہا تھا اس کے ساتھ تو وہ تو آئی بائیں شائی کر کے وہ کہاں پر ٹکنے والے تھے ماشاءاللہ اللہ شیخ صاحب کے پاس کافی علم ہے اور ان اللہ تعالی ان سے استفادہ کرتے رہیں گے ہم کبھی اگر موقع ملا کسی غیر مقلص سے تو ظاہر ہے کہ جو جس کا جوڑ ہو اسی کو ہی بندہ بلایا جاتا ہے اور ان کو ان تعالی اللہ ہم اسی وقت بلا لیں گے جب ضرورت پڑی ان میں سے کوئی بڑا صاحب علم اگر آیا تو تو شیخ صاحب یہ ایڈ کر لے اور مجھے پتا ہے یہ کام ابھی روکنے والا نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے سب آئیں گے آج تو اس کی وہ کیا اشر ہے اس کی آج پٹائی ہوگی یہ نا اب دوسرا آئے گا پھر تیسرا آئے گا پھر بعد جائے گی اس کے اوپر جو ایک ہی انہوں نے پکڑا ہوا ہے مناظرے کرنے والا کیا ہو جی اس کے ساتھ فٹ کر لو حالانکہ کل پرسوں کی یہ بات ہو رہی ہے کہ مناظرہ مناظرہ مناظرہ, مناظرہ تو مگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بنے گے ایڈمن کل حکمت صاحب بھی بتا رہے تھے انہوں نے چیرنگ کیا تھا ان کو جا کر کے آپ مناظرہ کر لو آپ نے جو نکالنا ہے نکال لو مگر وہ بہادر جوان صاحب بکول ان کے کہ وہ کہتے تھے میں بنوں گا ایڈمن میں فیصلے کرنے والا بنوں گا اور روم بھی کچھ یہی رہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ بتائے ان سب کو آپ بھائی حنفی ہو اور آپ انوی بن کے دکھائیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ اپرے اختلافات بلا کر آپ سب کو متحد ہونا پڑے گا اور جب ان کو ختم کر لیں پھر اختلافات تو چلتے رہتے ہیں سمجھنے سمجھانے والی بات یہ تو بھئی چلتی رہتی ہے یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کی بات اگر دل میں بیٹھ جائے بریلویوں کے بریلو کی بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں مگر یہ دیکھے کہ بھائی ایک جی جو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے چیلنج کیا کر دیا ہے ان کے دل میں چھپی ہوئی باتیں سامنے آ گئی ہیں میں تو کہتا ہوں یہ سب سے بڑے گستاح رسول ہے جناب یقین کرے جس طرح یہ شان کو کم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کو کم کرتے ہیں ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے یہ کوئی نہ کوئی فتنہ ایسا چھیڑ دیتے ہیں اور ان کی ذات گرامی کو جس طریقے کے ساتھ یہ نام لیتے ہیں جس طرح یہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ گستا ہی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کا ضرور سیدھے باب ہونا چاہیے اب چونکہ ہمارے پاس موقع آ گیا ہے جس میں پہل ہم نے نہیں کی یہ اللہ گواہ ہے روم پہلے انہوں نے کھولا ہے اور جس کا جواز یہ دیتے ہیں کہ ذاتی لڑائی کے اوپر ایک بندے کے ساتھ حکمت صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پتا کیا ہے ایک بندے کے ساتھ ان کی گالی گلوچ ہو گئی بھائی ایک اگر آپ کا دیو بندی کے ساتھ یا ہنفی کے ساتھ اگر گالی گلوچ ہوئی ہے اس میں تمام ہنفیوں کا کیا قصور ہے اس کے نام کا روم کھولو اس کو پکڑو اس میں آپ نے تمام ہنفیوں کو ایک دم اسلام سے خارج کر دی ہے تو آپ بالکل جو آپ کے پاس ہے ماشاء اللہ آپ کے وہ عمر کی تلوار صاحب کل شاید آپ نے وہ تقریر لگائی ہوئی تھی جس میں ایک کتاب کا آپ حوالہ دے رہے تھے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جہاد منسوخ کر دیا گیا یاد ہے کل آپ کو جب میں نے کہا تھا کہ بھی یہی باتیں تو مرزا کاد یا نہیں کیا کرتا تھا اور یہی باتیں اس نے لکھی ہوئی ہے وہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ جو بنایا ہوا طریقہ کار یا پلاننگ کے بھی یہ, یہ چیزیں آپ نے لوگوں کو جہاز سے ہٹانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے باقی اپنے کام کرتے رہو ہمارا کام یہ کر دو اور یہ لکھ دو تو وہ ضرور بتائیے گا آپ کے کس کتاب میں مجھے یاد نہیں آ رہا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہمارے کچھ ایسے بھی دوست ہیں جیسا کہ محترمہ سیاہ ہے یا کچھ جے ایس پی صاحب ہیں تو یہ حلفی یہ مجھے پتا ہے جیسے بھی ہے جیسے بھی ہے کوئی جاتا ہے مزاروں پر یا نہیں جاتا مگر ہیں یہ ہنوی کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھی پھر کیا واریت اس طرح کی یہ مناسب نہیں ہے مگر کیا کیا جائے اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے دیکھے محترمہ سیاب آپ کبھی بھی گندگی کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے آپ نے اس گندگی کو سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے اسے ایک جگہ پر آپ نے اکٹھا کرنا ہے ایک جگہ پر وہ آپ کیسے کٹھے کریں گے کونے خدروں سے آپ نکالو گے گندگی کو جب ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اٹھا کر شہر سے باہر پھینکو گے پھر بھی آپ اس کو شہر میں نہیں رکھو گے اگر آپ گندگی کو پڑا رہنے دو گے تو وہ اتنے جراثیم پیدا کر دے گی وہ سارا شہر کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گی تو اس میں جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں بالکل غلط نہیں ہے ان کا سدھے باب ہو لے پھر ہم اپنی سیاست کی طرف لوٹ جائیں گے کیونکہ میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی حنفی ہے چاہے اس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو وہ میدان میں نہ آئے میں کہتا ہوں اپنے اپنے روم میں آؤ میدان میں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اے اے ایک ہی روم میں بیٹھو جس جگہ ہو اسی جگہ ہی ان کو پکڑ لو اور جہاں پر ضرورت ہو ایک دوسرے کی وہاں پر ایک دوسرے کو بلا لو اور مجھے تو ایسی باتوں کی بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کے کہ چلے ایسے چو صاحب نے روم کھولا ہوا ہے اور شیخ صاحب آ کر بات کر رہے ہیں عمر کی تلوار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح جب پرسوں انہوں نے روم کھولا تھا دیو بندیوں نے کافی بریلوی نکتے ادھر میں دیکھ رہا تھا تو اسی طرح ہی ان کو پکڑا جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ کام اب شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں یہ اپنے منتقی انجام تک پہنچ جائے گا اور ان کو بھاگتے ہوئے بھی جگہ نہیں ملے گی اس کا نقصان ان ہی لوگوں کو ہوگا یقین کریں ان کی وہ باتیں جو آج تک منظر عام پر نہیں آئی وہ بھی آ رہی ہیں جیسے جہاد کی بات اور اس جیسی باتیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہوا ہے یہ تو بڑے استاد اور بڑے میس نے اپنا کام اندر کھاتے یہ دکھائی جاتے اور اسی طرح یہ سودی حکمرانوں سے چندہ لے کر اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور ایک دو لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے ابھی دیکھے عالم اسلام کے اوپر کتنی بڑی آفت ٹوٹی ہوئی ہے یہ تالبان کی صورت میں یہ کپڑے جار کر ایک طرف ہو گے اور دیو کے ساتھ مسلسل کیا ہو رہا ہے میں کہتا ہوں اب بھی عقل آ جائے تو آ جائے اور یہ اپنی استانیت انہوں نے اخباروں میں بیان دے دیے ہم خلاف ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں اور آپ ایک طرف ہو دیکھے نا ان کا کام دیکھے یا تو ملتے نا مجھے یہ بتائیں کہ ان کے کتنے وہابیس جنگ میں مارے گئے ہیں یا کتنے ان کے ہوئے ہیں جس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا کوئی شاید ایک آدھ ہو یا ہو ورنہ کون لڑ رہے ہیں ادھر تو بھائی یہ بات ہے یہ بالکل ان کے خلاف اگر آپ نہیں نکلو گے تو ظاہر ہے پھر اپنے آپ کو کہو ہاں بھائی ہم کافر ہیں کسی نے آپ کو کافر کہہ دیا آپ نے تسلیم کر دیا اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ وہ اسلام سے آپ کو خارج کر رہے ہیں اور یہ شیطانوں کا ٹولہ جو ملا ہوا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ سوالات ہیں وہ بالکل سوال کرے جیسے کچھ ایسے ہے کہ بھائی چلے کچھ تھوڑی سی ہمدردی رکھتے ہیں جے جی ایس پی صاحب آپ بھی طریقے کے ساتھ سوال کر لیا کریں جس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا اولڈ میموری صاحب آپ بھی اگر کوئی ایسا سوال ہو کچھ آپ کا ایسا رجحان ہو کہ ان کی کچھ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے ہاں آپ ضرور کریں رہے شیخ صاحب ہیں اور کوئی دوست ہے وہ آپ کی باتوں کا جو آپ دیں گے کہ بھائی یہ ایسا ہے یا یہ ایسا نہیں ہے وہ اگر بات درست ہوگی وہ آپ کو درست بتا دیں گے اگر آپ کی بات غلط ہوگی اس جگہ پر آپ کی غلطی وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی صاحب آپ ادھر غلط ہو اسلام کے روح سے تو آج جائے جی محترمہ سیاح جی جی آپ ضرور کریں مجھے پتہ ہے نا چند نوجوان ہیں وہ ان کی باتوں میں آ کر لائے جاتے ہیں جس طرح ایک دو چیزیں ہیں جناب شرک شرک شرک مدار مدار مدار اور وہ بس اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ یار مزاروں پہ کیا ہوتا ہے یہ وہاں بھی تو ٹھیک کہتے ہیں اور بھائی ہم سے تو پوچھو نا کہ کیا ہم ان کو درست کہتے ہیں جو چر سے بیتے ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں بھئی ہم ان سے زیادہ لانت بھیجتے ہیں وہ سے زیادہ ہم ان کے اوپر لانت بھیجتے ہیں وہ تو ایک غیر قانونی غیر اخلاقی غیر اسلامی بات کر رہے ہیں حرکتیں کر رہے ہیں جو قبروں کے اوپر ایسا کرتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ایک چیز کو آڑ بنا کر آپ ہر چیز کو ہی لپیٹا کرتے جاؤ تو یہ بات ہے بھئی آپ آ جائیں محترم جی السلام علیکم خریم بھائی میں بس ایک ہی سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد اس میں یہ اسلام جو میں لے کے آیا ہوں جو اللہ نے بھیجا ہے قرآن کے ساتھ اس کے بعد نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی اور نہ ہی کوئی الگ وہ ہوگا یہ میں جانتے ہوئے کہ تمام سے کئی پیدا ہوں گے لیکن وہ سب گناہ کے اس میں آتے ہیں نا مطلب یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد جو جو بھی فتوا ہوا قرآن شیف کو رکھ کے اس کے سامنے جو بھی اس زمانے کی جو چیزیں تھیں اس سے فتوا دیا جاتا تھا اور یہ امام اور تمام لوگ جو ہیں حدیث لکھنے والے آپ یہ تو مانیں گے نا کہ اللہ نے صرف خدور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے چنا تھا وہ ہم جیسے انسان نہیں تھے ویسے سورت और اور ساری چیزیں تھیں ان کو چنا ہوئے ایک اسپیشل آدمی تھے اس کے بعد صحابہ اکرام تابئین اور تمام لوگ خلیفہ یہ ساری چیزیں تو سیاست تھی انسانوں کی اب آپ کہہ कि کہ جو جس نے ان سے ہاتھ ملایا جی ہاں بالکل جیسے یہاں کے پرسیڈینٹ سے آپ نے اگر ہاتھ ملا لیا تو آپ کوئی وہاں کے پرسیڈینٹ نہیں ہو گئے سڈنلی یو فیل ویری بہت بہت اپنے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کو ساری چیزیں ہوتی اس سے اسلام کا کیا لینا دینا اگر امریکہ میں آپ آئیں اور کسی کے پرسیڈینٹ کو ہاتھ ملا لیں تو آپ امیرکن پالیٹکس میں تو نہیں آ جاتے نا یو کینوٹ بیئر آپ تو اپنی یا ان کی رائے کے مطابق یا ان کی پالیسی کے مطابق تو آپ کام نہیں کرتے آپ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے جس میں آپ ڈی چاہے کریں تو اور آپ کو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیوں کہ آپ یہاں کے امیرکن ہیں آپ نے ہاتھ ملا لیا بات ختم ہوگی تو آپ یہ بتائیے اس کے اوپر لڑائی کیا یہ آپ یہاں پہ ہیں قادم رسول صاحب پال پہ ہم بھی آتے, بھی آتے ہیں آپ بھی آتے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں آپ کی رائے تھوڑی فرق ہے میری رائے تھوڑی فرق ہے تو کیا اس سے جو ہے ہم کافر ہو جائیں گے یا آپ اس کو فتویٰ دے دیں گے کہ وہ کافر ہو گیا یا ہم کافر ہو گئے یا اس کے کہنے سے آپ کافر ہو گئے اب یہ دیکھیے جو سچ مچ پہ بات ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے it on you. آپ, اسے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں میں سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دہریا دہرے کی بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھیے تمام لوگوں کو جو گستاخ رسول تھے جنہوں نے سچ مچ میں بےزتی کی تھی جس میں سب کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے ہم سب ایک ہے وہ ہم سب لوگ ایک طرح سے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوشش یہ کرتے ہیں کسی ایک آدمی سے ہم لڑکے اور ایک ایسی چیز کر دیتے جس سے کہ یہ آپس میں ہی لڑکے مر جائے ٹھیک ہے ان لوگوں نے ایک کمرہ کھولا پھر ہم نے بھی ایک کمرہ کھولا ہم ان کا فیصلہ کر دیں گے اور ہم ان کا فیصلہ کر دیں گے یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں جس طرح شیازم آ گیا جس طرح کاری آ گیا جس... تو اس طرح کی کوئی چیزیں. آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ بےو بجائے اس کے کہ ہم لوگ اب پڑھے لکھے اس زمانے میں تو خیر ٹرائبز تھیں ان کو آپس میں لڑنا ضروری تھا اس زمانے کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا تب جہالت تھی اب تو جہالت نہیں ہے آپ تو قرآن شریف کے ہر آدمی جو ہے قرآن شریف کی تصویر پڑھتا ہے اپنی زبان میں پڑھتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے اب کہاں وہ جہالت ہے جہاں پہ آپ کو تمام ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی جہاں پہ آپ کے ٹھیک ہے آپ عالم نہیں ہے کسی چیز کو آپ نیا مت کریے آ جائیے اول صاحب آپ آ جائیے مدرس تو یہ سوال ہے کیوں اس قسم کی حرکتوں سے ہمیں کیا ملنے والا ہے کیا اسلام جب کوئی مسلمان ہوتا ہے کلمے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہے یہ امام صاحب ہیں ان کو بھی آپ مانیے گا یہ خلیفہ صاحب ہیں ان کو بھی آپ مانیے گا آپ تو صرف یہ کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے اور ہمارا رسول ایک اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد کیا قرآن شیف میں کہیں لکھا ہے کہ آپ جب کوئی ایمان ہے تو اس کے بعد یہ سب بھی کہیے گا ایول ائوڈ میرے خیال میں میری آواز آ رہی ہے جی اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا جی تو ایک تو میں خادمہ رسول بھئی آپ نے بڑی میں حیران ہوں میں تو, تو ایک تو آپ دلوں کی باتیں جاننے لگیں کل بھی آپ نے ایک جو بات ابھی میں نے کی نہیں تھی آپ نے پہلے اس کو پک کر لیا آج بھی ابھی میں سوچ رہا تھا ہاتھ اٹھانے کا کہ آپ نے کہا جیسا کہ یہ اولڈ میموری بیٹھا ہے بھائی اصل میں خاجم رسول بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم جو مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جو ہوتی ہوئی حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یقین کریں بہت زیادہ دل اجاٹ ہو جاتا ہے اس طرف آنے سے اور ان سیلفیوں کی باتیں میرا کیونکہ میرا ایک سیلفی مجھے خاص اسی کام کے لیے لے کر گیا تھا ہمارے قریب قریبی ہے سرور کا مزار تو اس نے بولا دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں ان کی حقیقت کیا ہے میری آواز آ رہی ہے میرے خیال میں میری آواز نہیں آ میں جی جی آواز آ رہی شکریہ. تو وہ مجھے خاص طور پر اس چیز کے لیے لے گیا دنیا پاکستان میں میں آپ لوگوں کو نالج میں ایک اضافہ کروں گی پاکستان میں سب سے زیادہ ایڈز سخی سرور میں ہے آپ خود سا جان گئے ہوں گے کس وجہ سے ہے وہاں پر تو اس نے جب وہاں جا کر مجھے وہ ساری چیزیں دکھائی وہاں ان مزارات کے مطلب ایک چھوٹا سا کمرہ جسے ہم تیس بائی تیس کا کمرہ کہیں جب اس میں پانچ سو مرد و خواتین ایک ہی وقت میں گھسا دیے جائیں آپ سوچیں اور وہ طواف کر رہے ہیں اس قبر کا اور وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا کیا اس قبر کے سرحانے کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ان مزارات یہ وہ خلائے کا مرجع ہیں اور یہ بہت بہت زیادہ اس چیز کا مطلب ہمارے لیے تجلیات کے مرکز ہیں تو یہ کیسے مطلب سمجھ نہیں آتی اس پہ بہت زیادہ ذہن پریشان اور الجھ جاتا ہے اور سوالات ایسے ایسے, ایسے ایسے ذہن میں آتے اور دوسرا سیاح آپ جی آپ مذہب پہ بات نہ ہی کی اگر آپ سپورٹ کرتی ہیں کا کو اور بظاہر آپ ان کے خلاف بات کرتی ہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اب مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا ہے آپ کو دماغ ختم میں ہے <laughs> جناب میں غریب آدمی بھائی اور کوئی دوسرا مجھے اگر اس بارے میں سوال مجھے جواب دینا چا... دے تو پلیز تو اب بتائیں ہم لوگ کیا کریں کیا ان مزارات پر نہ جائیں اس کا مطلب ہے پھر تو نہ جائیں جب یہ ساری چیزیں غلط ہیں جس کو خادم رسول بھائی نے کہا کہ جی وہاں بالکل غلط ہو رہے ہیں ہم بھی اس... آپ سے زیادہ اس چیز کے خلاف ہیں تو پھر کیا ہم ان پر نہ جائیں اس کا مطلب ہے جو سلفی کہتے ہیں کہ یہ مزارات ٹھیک نہیں ہے ان کو تو برابر کر دینا چاہیے جہاں پر اتنا زیادہ شرک ہو رہا ہوں اتنا زیادہ شرک ہو رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک بندہ آئے اور اس نے صاف کیا سامنے جگہ ٹھا کر کے سجدہ ادھر دھمال ہو رہی ہے ساتھ انہیں کی مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے وہاں دھمال ویسے کی ویسے چل رہی ہے ڈھول کی تھاپ پر مرد و خواتین مطلب مکس گیدرنگ کے ساتھ وہ دھمال ڈال رہے ہیں یار اس چیز کو میرے خیال میں تو یہ اسلام نہیں ہے بالکل یہ قطعی کوئی اسلام نہیں ہے اس کا اسلام کے ساتھ دور واسط صرف ایک منٹ اینڈ اولڈ میموری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں دیکھی اور آپ وہ بھی بن گئے اور سیلفی بن گئے اس کا پھر یہ مطلب لیا جائے آپ غلط کو غلط کہو اور اپنے اصل کو آپ نہ چھوڑو اگر آپ نے دیکھا ہے غلط تو آپ اس کو غلط کہہ دو سوری جناب مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دکھایا ایک سیلفی نے ایک وابی نے اور آپ نے یہ دیکھ کر وہابیت قبول کر لی اور کہا کہ بھی وہ ہابی درست کہتے ہیں آ جی سوری میں نے جمپ کیا ہاں جی اسلام علیکم ورحم میرے خیال میں بات انہوں نے جو ہے وہ بات کرتے ہیں یہ جو پوائنٹ ریز کیا گیا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے خادم رسول بھائی غلط کو غلط کیسے کہہ دیں آپ ذرا بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا جب جو ایک فرقہ ہے اس کے بڑے اس کے کرتا دھرتا اس کے سربراہ ان کے لوگ ان کے کرتا دھرتا جب وہاں پہ درباروں پہ جا کر کیسے غلط کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے سے تو ہم نے غلط نہیں نا سمجھنا ان کو آپ ذرا بات کو سمجھے آپ کون ہیں آپ کی کوئی اتارٹی نہیں ہے آپ تو صرف ایک لے مین ہے جب تار القادری کادری صاحب فور سی میں ان کا نام لیتا ہوں چلو فور سی انسٹنس وہ وہ ایک وہ اس کو کہتے ہیں کہ علم بردار سمجھ لیں آپ جب وہ لوگ جو لوگ ٹھیکہ اٹھاتے ہیں وہ خود جا کر یہ کام کریں تو آپ کیسے اس چیز کو غلط ثابت کر سکتے ہیں ایک دربار کی بات بتائی پاکستان میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ سوری تو سیخ کھوتا بھی مار جائے تو اس کے اوپر بھی دربار بن جاتا ہے لوگ اس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں یہ کس نے شروع کیا اور کچھ ہی بندے نے آ کر آج تک میڈیا پہ نہیں یہ کہا کہ بلڈی ہیل اسٹور ایٹ جب کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو پھر ان کی بات میں طاقت بھی ہوتی ہے اسی لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آج لوگ کیوں مائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک بندہ صحیح بات کر رہا ہے اس کی طرف کیوں نہ مائل ہو جو بندہ کہہ رہا ہے دو جمع دو چار آپ سینگ رائٹ اور ہمارے جو, جو سربراہان ہیں ان کو جا کر ان کو کنٹین کرنا چاہیے وہ لو چادرے لے کے خود پہنچ جاتے ہیں وہ خود دمالے ڈالتے ہیں وہاں پہ جا کے جو اس, اس فرقے کے امام ہیں وہ جب جا کے وہاں پہ یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ٹھیک ہے نا نہیں گاطمر بھائی بیاض ویو چھوڑے ٹو دا پوائنٹ بات کریں پوائنٹ پہ بات کریں آپ مجھے بتائیں آج آپ کہہ رہے ہیں جی غلط ہے آپ کی کوئی اتارٹی نہیں ہماری نظر میں آپ کی کوئی اتارٹی نہیں ہے اتارٹی ہے جو اس کے جو ریسپانسبل ہے وہ جب خود جاتے ہیں وہاں دھمانے ڈالنے جب وہ خود جا کر وہاں پہ چادریں چڑھاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو شرک کرنے سے باز نہیں کرتے وہاں پہ جا کے تبلیغ نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ سچے ہیں کہ ان مزاروں کو ختم کرو کیوں بےچارے جہنما بغیر کسی وجہ کے صرف ایک قبر کی وجہ سے یہ پرابلم ہمارے ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی کوئی پہاڑوں پہ بنے ہوئے ہیں مزار اسی پہاڑوں پہ چل کے جا رہے ہیں کیا جی وہاں جائیں گے پتہ نہیں کیا ملے گا اللہ کے پاس نہیں جانا نماز نہیں پڑھنی پہاڑ پہ چڑھ جانا جی اوی بابا جی بیٹھے اتنے جا کے قبر سے سامنے مل جائے گا سارا کچھ جب یہ سینس اور کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کسی بندے نے آج تک یہ نہیں نکلوا دو کہ یہ شرک ہے اللہ کو چھوڑ کے قبر پہ جاؤ گے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا بس میری, میری نظر میں تو یہ بات ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی کے پاس بھی جاؤ گے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اللہ کہ مرتو ادھر کو گیا ہی نا ہوں تو منگے گا کیا لبھی بابے نو لب کے لیا وہ بندے لبھی انہوں نے کہا میں نے چھڑا تو پھر میں دیکھا کہڑا بندہ اسے چھوڑانا اللہ کو چھوڑو گے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا یہ مت میں بتا چاہے کبرے ہو چاہے جائے... کوئی بھی ہو ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی یہ بھی تعلیمات تھی یہ پوائنٹ وہ امت کو بتا کے جانا چاہ رہے تھے یہ جو پوائنٹ دینا چاہ رہے تھے وہ یہ پوائنٹ دے کر چلے گئے لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں کوئی بابوں کو بھونڈ رہا ہے کوئی جناب وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے کوئی قبرستان کے چکر لگا رہا ہے کوئی جناب وہ بنگڑے ڈال رہا ہے ڈول بجا رہا ہے چادریں لے کے جا رہا ہے چیلم ہو رہا ہے ارس ہو رہا ہے یار یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں اتارٹی والے بندوں کو اتورٹی والے بندوں کو آ کر اس ملک کے اندر لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ بات غلط ہے بات پوائنٹ کیا ہے وہابی ازم کی یا بریزم کی یا دیوبندیزم کی اس کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے اس نقطے کی اس نقطے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہی اللہ کی جب کسی پہ بھروسہ کرو گے اللہ کہہ رہا ہے مجھ پہ بھروسہ کرو آپ جا کے بابو پہ بھروسہ کرو گے آپ جا کر وہاں پہ بیٹھو گے اور وہاں سے انیشیشن پوائنٹ شروع ہوتا ہے آپ دیکھ لیں شاہج محل داتا دربار کیا, کیا نہیں ہو رہا لال شباز کلندر سخی سرور کیا نہیں ہو رہا یہ تو سیدھا سیدھا ہے نا یہ تو ایسے ایسے دربار ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہے ایسے ایسے دربار ہے اس ملک کے اندر کہ آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے آپ جب وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں بابو نے کس قسم کا کاروبار کیا ہوا ہے لڑکیوں کو بیچا جا رہا ہے ایک شخص نے بھی جا کر اس کی کنڈیم نہیں کی کبھی بھائی یہ جو اتنے بڑے بڑے مولوی ہیں یہ خود جاتے ہیں درباروں پہ جب یہ خود جائیں گے تو لوگ تو سمجھیں گے اوکے بھائی یہ رائٹ ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے اگر تو ہمارا بھی فرض بنتا تو آپ ایک وہ ایک بادشاہ تھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے مائک فری کرتا ہوں ایک بادشاہ تھا وہ جنگل میں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ اس کا نمک ختم ہو گیا تھا بزنس ختم ہو گیا کھانے میں تو وہاں پہ جو فوجی تھا ایک سپاہ سلار وہ کسی بڑھیا کے پاس گیا اس سے نمک مانگا اس نے نمک نہیں دیا تو وہ ایک چٹکی نمک کی میں آپ کو میں یہ پوائنٹ جو چھوڑ کے جانے لگا ہوں وہ ہوگا ایک چٹکی نمک کی نا وہ اس سے گڑیا سے چھین کر لے کر آیا تو جب بادشاہ نے یہ کہا نا کہ آج میرے لیے یہ چیز چھٹ... نمک کی میرے لیے ہے تو میری قوم اور میری فوج تو یہ تو انی ڈال دے گی جو لیڈر ہیں ان کے جب وہ خود لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی یوں کرو ہاتھ اوپر اٹھاؤ تارن تادری اور کنسرٹ اے بٹھا کر اسلام کے نام پہ ہاتھ اوپر کر کے ہاتھ لہرا رہے ہیں دیکھنے والا کیا سمجھے گا جس کو تو پتا ہے چلو وہ تو یہ کہے گا پتا نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن جو دیکھنے والا غیر مسلم ہے وہ کیا پرسیپشن لے گا کہ یار رہے تھے پتا نہیں کی کر رہے تھے کنسرٹ ہو رہے تھے کوئی اور تھا مردہ تھا ٹھیک ہے تو جب وہ خود ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ انشیشن پوائنٹ زیادہ آگے جاتی ہے تو یہاں پہ وہ رائٹ right ہے جو بات سچی ہے اس کو مانے اب آپ اس پوائنٹ پہ بات کیجئے گا نہ کہ وابلانے پہ وائک فری آپ کے لیے بھائی دیکھیں کمرے کا نام آپ دیکھیں کیا ہے دا ٹروت باڈ وابلم ہم واب ازم کے متعلق بات کریں گے ٹھیک ہے نہ مزاروں کے متعلق بات کریں گے نہ کسی اور بابے کی, کی, کی متعلق بات کریں گے ٹھیک ہے نا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وابیوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور عبد الواب نجدی جو ہے ابن عبد الواب نزدی جو ہے جو کہ شیطان کا سینگ ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بات سمجھ میں آئی ہے نا ہاں تو پہلے آپ بھی تشریف لائے ہیں ہم جو ہیں تقریباً سولہ سولہ گھنٹے سے بیٹھے ہو تو پہلے آپ آئیں جناب بیٹھیں تشریف رکھیں ماحول دیکھیں کہ کمرے کا ماحول کیا بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ بات کریں روم کا ٹاپک جو ہے اس کو آئی جیک کرنے کی کوشش نہ کریں آپ غریب آدمی بھائی ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو غلط ہے وہ, وہ اس کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم, ہم کمرے کا جو ہے ٹاپک وہ چینج کر دیں بعض چاہتا ہوں سیاحا کہ میں نے جمپ کیا لیکن مجھے مجھ ضروری میرے لیے ضروری تھا کہ روم کے ٹاپک کو ایجیکٹ نہ کیا جائے تو سیاحا اب, اب تک شیف نہیں ہے غریب آدمی یا کچھ ایسے ہی نام تھا میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں میں جو کہنا چاہ رہی تھی جو آپ نے بہت زیادہ باتیں کہیں ایک ساتھ نے کہا وہاں ایڈ ہو گئی یہ جو اسلام آیا ہے آپ کے ملکوں میں آپ کا کیا خیال ہے آپ پہلے ہی نور سے منور تھے اور آپ کے پاس جو یوں ہی آ گیا تھا اسلام تو, تو یہی پیر, اور پیر کرشموں کے ساتھ اپنے کرشموں کے ساتھ ہی لے کے آئے تھے جتنے پیر و فقیر تھے اب آپ ہاتھ نیچے کریں یا اوپر کریں یہ سوال آپ بتائیں کہ آپ کو کیسے ابھی آپ سے پوچھئے تو آپ کیسے مسلمان ہیں تو آپ کہیں گے ہماری اماں مسلمان تھی ابھی بہت سے لوگ یہی کہیں گے ہمارے گھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں اس لیے نہیں آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ نے اسے پڑھا ہے اور آپ اب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی یقین اسلام پہی ہیں پہ یقین ہے جو وہاں پہ لوگ کرتے ہیں اور وہ جو مولانا ہیں جو تمام امام ہوئے ہیں جیسے کہ وہاں صاحب اور ہنسی جو بھی وہ اپنی ایک رائے دیتے ہیں آپ کو بڑی بڑی کتابیں لگتے ہیں وقت گزارتے ہیں وہ اپنی ایک رائے دیتے ہیں اس وقت کے کی طرح اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کیا لوگ کیسا اسلام تھا اس کے حساب سے لیکن آپ نزی صاحب یہاں تو پیدا ہوئے نہیں تھے ہندوستان میں انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کیسے ہوئے یا اسلام کیسے آیا یہ چیزیں تو کسی کو نہیں معلوم اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو بت پرست ہے وہ جب واپس آتا ہے اس کلچر میں اسلام کو قبول کرتا ہے تو بہت سی چیزیں اپنی کلچرل لے کے آتا ہے اور وہ جو کلچرل لے کے آتا ہے وہ سچ مچ میں کسی کو بھی پسند نہیں ہے لیکن آپ یہ مت کہیے صاحب ایڈ اس لیے نہیں پھیلی ایڈ اس لیے پھیلی کیونکہ جہالت کیونکہ ابھی آپ جو تمام باتیں کہیں اور آپ اپنے آپ کو اسلام سے نکھارے تو تمام عورتیں تمام مرد آپ کے پاس آنے لگیں گے آپ کو فالو کرنے لگیں گے آپ ان کا ایڈوانٹیج لینے لگیں گے And that's all. تو سب سے پہلے تو اسلام کیوں کی جہالت میں آیا تھا اور اب بھی لوگ جاہل ہیں آج آپ لڑ رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہاں پہ یہ ہوا کبھی آپ لوگوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ جہاں پہ یہ سب ہوا وہیں روکیں وہاں روکنے کی تو کبھی بھی نہیں ہوئی زیادہ. اب میں اگر یہ بات کہہ دوں گی کہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے ارے یہ انڈیا نے پاکستانی کو جو ہے وہ کرے ہندوستان میں نظام الدین اولیاء ہیں غریب نواز ہیں ساری جگہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایسی رپورٹ جب آتی ہیں تو لوگ وہاں سے آکے کے ان کو ان فقیروں کو جو یہ وہاں پہ درگڑاتے ہیں لوگوں کو وہاں سے آکے کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے دو گرفتار ہوتے سب تو جتنے بھی گدی نشین ہیں ان کو ٹیکس دینے پڑتے ہیں جو ان کی انکم ہے اس پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے جو ان کا ویسا ہے جو وہاں خرچ ہوتا ہے وہ ٹیکس فری ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ چرچز ہیں ٹیکس فری ہوتی ہے ان کی انکم لیکن جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں یہاں پہ چرچیز بھی اسی طرح کے ہیں اسی طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہر آدمی اپنی انڈیویجلٹی بنانے کے لیے مذہب کو استعمال کرتا ہے آپ, آپ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ اپنی گورمنٹ میں کہیں ان لوگوں کو اسلام سے خارج کرنا اسلام کو میں اندر کرنا یہ آپ کا فرض نہیں ہے یہ آپ کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی تو اس ماحول کی اس کلچر کی ہے وہاں آپ ٹھیک کریں یہاں پہ آپ دیکھیے اسی کلچر کو وہیں پہ آپ نمایاں ہونے کے لیے یہاں پہ اتنے زیادہ آپ جیالے پاکستانی بن جاتے ہیں جیالے ہندوستانی بن جاتے ہیں جیالے سارے چیز اور یہ نہیں ہے وہ نہیں نہیں یہ اسلام ڈفینڈ نہیں کر رہے آپ دیکھیے پلگم صاحب کیسے آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ تو قادیانیوں کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی جواب نہ ہو تو اس خسن کی بات نہ لکھے آپ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں وہاں پہ ایڈ اتنے پھیل گئی کیونکہ لوگ وہاں پہ بازار پہ جاتے ہیں چھوٹی سی جگہ پہ اتنے لوگ جاتے ہیں غور کریے چھوٹی سی جگہ پہ اتنے لوگ جاتے ہیں اور ایڈ پھیل گئی اسے ایٹ کیا کسی کے چھونے سے پیدا جاتی ہے آپ کی جہالت ہوتی ہے جو آپ جھکون نکل رہا ہے آپ ایک دوسرے کے زخم کچھ صحیح نہیں کرتے ان سے اور ان سے بھی بہت کم ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ آپ کرتی ہوں میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں I don't do any of those things I believe in Islam I don't believe آن all these پروپوکینڈل جو آپ پھیلا رہے ہیں میں سمجھتی سب کچھ ہوں آپ پروپا پھیلا رہے ہیں دیکھیے آپ اس آدمی کے یہاں پہ اسپارٹار پہ دیکھ لیں کہ وہ تھا کہ بھائی اسلام دہشت کو اس کیٹیگری میں ہم نہیں رہنے دیں گے ہم نہیں آنے دیں گے اپنے ساتھ انٹرٹین نہیں ہونے دیں گے آزادی کے کمروں میں وہ لوگ اس قسم کے لکھتے الگ الگ نک بدل کے اس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو آپس میں واجم اور ہنفی اور یہ لوگ ان سے لڑا اور محمد صاحب آپ کہاں ہیں آپ تو نوجوان ہیں آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور آپ اس چیز سے لڑ رہے ہیں آپ ایک ایمان پرست پھر سے آگے کیا کر رہے ہیں آپ یہ پلگریم صاحب یہ ایسے لوگ تو ہوا دیتے ہیں اگر ان کو آپ کی ان کی حقیقت دیکھیے تو اس میں ایک سے سب کانٹینٹ ہوں گے ایک ڈیشن چاکر ہوں گے اور کل میرے کمرے میں گانا اسی خزم کے لوگ گانا صاحب آئے تھے کئی نک سے اس کے بعد ان کے سپورٹر بھی آئے آئی لو کیونکہ میں ان لوگوں جانتی تھی اس سے بدتمیزی نہیں ہو پائی میرے کمرے میں اور ایسے دو چار ویسے ہی میں نے ڈیفینڈر اور بٹر کو آپس میں لڑنے سے روکنے کے لیے کمرہ کھولا تھا سر کہ آپس میں آپ لوگ تو یہی کریے اگر آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ اور پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں بجائے اس کے خادم رسول صاحب کے پیچھے لگ جائیں اگر خادم رسول صاحب کہیں کوئی غلط بات کہتے بھی ہے تو اگنورڈ یا کوئی اور کہتا ہے اگنور ابھی ابھی انہوں نے کہا بھی کہ ایک صاحب ایک ہنسی صاحب تھے انہوں نے کسی قاری صاحب سے کسی سے لڑائی لڑ لی اور پھر اس کے بدلے میں انہوں نے ایک بڑا سا کمرہ کھول دیا اور ہم کے بدلے میں ایک بڑا کمرہ کھول دیا بات نہیں کہ کنڈیم کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آگے کنڈیم کیا کوئی بھی کوئی بھی وہاں پہ جو ہوتا ہے چرس پیتے ہیں جو دھوال کرتے ہیں, اسے کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اسلام کا پارٹ ہے دس از اے پارٹ آف دا کلچر آف دا انوائرمنٹ جس انوائرمنٹ میں آپ تو بتوں سے آ کے یہاں پہ آئے ہیں اسلام لے کے آئے اور آپ نے کبھی پڑھانے کی کوشش نہیں کی کبھی پڑھنے کوشش نہیں کی مجھے نہیں لگتا جتنا آپ کے یہاں لڑائی ہوتی ہے اتنا ہندوستان میں ندوا بھی ہے اور وہیں پہ دیوبند ان میں آپس میں اس بات سے لڑائی ہوتی ہو ایسے اب ان سب چیزوں کو پھر بھی کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے پا... آپ لوگوں کے پاس کسی کے پاس بھی اس بات کا جواب ہے اور میں بھی سب ٹائم وائم آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ سنیے آپ اس بات کا آ جواب دیجئے مجھے کہ آپ کس پہ یقین کرتے ہیں اس بات پہ یقین کرتے ہیں کیونکہ یہ عالم ہے اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ اس نے کیا عالم غلطی نہیں کر سکتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں غلطی کر سکتے ان کو تو انہوں نے بھی کہا کہ میری رائے نہیں ہے یہ وہی آئی ہے یہ اللہ نے ان کو کیا تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری رائے ہے تو وہ بھی نہیں کہتے کہ آپ مانے یا نہ مانے تو ڈونٹ ڈو دیٹ پلیز میں بھی سب اس نے اسٹافنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا ایمان جو ہے وہ پکا کریے اور اس کے بعد سب باتیں کریے قادیوں کو میں سپورٹ کرتی ہوں کسی کو سپورٹ نہیں کرتی آئی ڈونٹ سپورٹ اینی ون آف دم آفٹر سو سال کے بعد ایک سال آئے دو سو سال کے بعد ایک سال آئے سات سو سال کے بعد ایک سال آئے چودہ سو سال کے بعد اور ہر بار اس نے ساتھ ساتھ لکھا ہے کوئی ترمیم ہوگی ہی نہیں اسی طرح تمام اور کتابیں جو ہیں قرآن شریف تو اس طرح اللہ نے بھیجا ہے کہ اسی طرح پڑھیں گی اسی طرح کریں گے یہی ترمیمیں تو ہی تمام مذاہب کو نکال لی گئی اگر آپ دیکھیں اسلام کی روسی تو یہود و نصارہ بھی وہی قوم تھی لیکن آج انجیل کے پریاس اس کے ورژن موجود ہیں بائبل کے تمام ورژن موجود ہیں اب قرآن چیز کو تو بدل نہیں سکتے تو آپ اس طرح کے ورژن جی بہت بہت شکریہ السلام علیکم تمام روم والوں کو یار ویسے مولانا موزودی صاحب بھی ہنفی نہیں تھے اور میموری بھائی وہ بھی وابڑے تھے تو آپ کا مزارات پر اعتراض اٹھانا بنتا ہے کیونکہ آپ جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے اس کے بانی جو تھے وہ بھی وابی تھے وہ اپنے آپ کو ہنفی نہیں کہتے تھے وہ احناف وہ م... نہیں کرتے تھے یار ہاں اب آپ بات کرو مزار کی نہیں بات کرو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی جس کے بارے میں شیخ ابن عبد الوہب نزدیک کہا کرتا تھا کہ یہ سنم اکبر ہے یعنی سب سے بڑا بت خانہ بات تو اس پر ہوگی یار آپ کہاں جا رہے ہو مزارات کی طرف آپ آؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جس کو ابن عبد نجدی نزدیس سنم اکبر تھا تھا اور میموری صاحب ہم تو اس پر بات کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام نے یہ بات کہی ہیں صاحبی نے تو نہیں کہی وا بھی کہتے ہیں بات تو کرو اس پر یار اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور کرسی اس کے وزن سے چر چر کر رہی ہے یہ بات کسی صحابی نے کہی نہیں یہ تو وہ بھی کہتا ہے اس پر کرونا بات یار مزار کی طرف آپ جا رہے ہو یار مزار پر اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اگر آپ نکاح کے ایک پروگرام میں گانے بجے گانے جا رہے ہیں دا, تو جناب وہ ڈانڈیا بند کریں آپ وہ گانے بند کریں نکاح نہیں بند کر دیں گے آپ بات یہ کرو غریب آدمی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کے مزار مبارک سنم اکبر ہے بڑا بت خانہ ہے اس پر بات ہوگی پھر ہم مزار پر آئیں گے پہلے بات اس پر ہوگی آپ کا کہنا ہے کہ وہ سنم اکبر ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کے مزار مبارک کو گرا دینا چاہیے یہ آپ کے بڑے کہتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے اولڈ میموری صاحب اس پر بات ہوگی وابی کہتے ہیں سابی نہیں صابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کہتے یہ وابی کہتے یا تم وابئے چھوڑو ہاں شیخ ابن کو الباب نزدیکسپوز کیا جا رہا ہے اور آپ مزار کی طرف بھاگ رہے ہو حضرت امام شاہ فی اللہ علیہ حضرت امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر تشریف لائیں ہیں تو کیا وہ اتنے بڑے امام کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں شرک کرنے جا رہا ہوں پھر خود فرمایا کہ میں مدد طلب کی میری مدد فرمائی گئی تو آج کل کے وا بھی کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے اور وہ ایک مسلک کے امام ہیں امام شاہ فی الحال رحمت اللہ تعالیٰ میں یار تنقید کرتے ہو تنز کرتے ہو ہم کہتے ہیں اور خواتین مزارات پر نہیں جا سکتی خواتین تو قبرستان نہیں جا سکتی اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو روکیں گے لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر آپ کسی پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے بھائی جان آپ کے ابا کا اسلام نہیں ہے جو کہہ دیا وہ ہو گیا بات اس پر ہوگی کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کی قبر مبارک ثنم اکبر ہے اس پر بات ہوگی اگر وہ صنم اکبر ہے تو پھر یہ حدیث سے ثابت کرنا ہوگا اگر آپ حدیث سے ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ کے رسول پھیرے یہ ہے بات یہ ہے پوائنٹ اس پر بات ہوگی آ بڑے اٹھ کے مزار مزار بات کرنی ہے تو پھر اللہ از وجل کی وحدانیت پر کرنی ہوگی کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کی وزن سے کرسی چرچر کر رہی ہے اس پر بات ہوگی بھاگتے کہاں یار کہاں بھاگتے ہو مزار کی طرف بھاگتے ہو وہاں تو جانے ہی جائیں گے آپ کو یار ہم تو اس پر بات کریں گے سیدھی سیدھی سی بات ہے ہاں وہ شیخ ابن عبدالواب نجدی بکری چلانے والی لکڑی کو لے کر کہتا تھا کہ میری لکڑی رسول سے بہتر ہے کیونکہ رسول تو مر گئے اور اس سے تو میں بکری چلانے کا کام لیتا ہوں ہوگی غریب آدمی صاحب کہاں جا رہے ہو آ جاؤ ولڈ میموری بھائی اور مودودیت پر بھی بات کرتے ہیں ابھی آپ تشریف لے آؤ آج ذرا مودودیت کا بھی اے اے تین, تین پانچا کر دیا جائے برابر کر دیا جائے مودوی صاحب کو بھی آپ آ جاؤ آپ بسم اللہ الرحمٰن رحیم اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز بتائیے گا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے پھر مرشید علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات ایسے جو بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نجدی نے جو کہا غلط کہا بکواس کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ جی مزارات پہ جو ہوتا ہے غلط ہوتا ہے تو ہم بھی ہم, میں بھی وہی بات کر رہا ہوں اور ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو کہا غلط کہا بکواس کی خدا کی لانت ہو ایسے شخص پر یا اس طرح کی باتیں کرے میری آواز آ رہی ہے جی میری آواز آ رہی ہے تو پلیز بتائیے گا میرا کمپیوٹر تھوڑا خراب ہے جی تھینک یو جی ہمراج بھائی تو بھائی جو شرک کا ممبا بنے ہوئے ہیں آپ خود تسلیم کر رہے ہو خادم رسول بھائی نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں جی وہاں پر خرابی ہو رہی ہے وہاں پر برائیاں ہیں وہاں پر بھائی جو شرک کے ممبا بنے ہوئے ہیں جو غلط کاری اور غلط کام کا ممبا بنے ہوئے تو پھر اس ممبے کو کیوں نہ روکا جائے صحابہ کے دور میں صحابہ کے دور میں بڑی بڑی جو قبریں تھیں ان کو برابر کیا گیا تھا جانور میں اور اسی طرح جتنے بھی اب ایک درخت ہوا کرتا تھا آپ مجھے بتائیں بیت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی اس درخت کو کیوں کاٹا گیا تھا اس بیری کے درخت کو کیوں کاٹا گیا تھا اسی طرح بھائی میرے اس چیز سے تو نو ڈاؤٹ آپ نے کہا کہ مولانا مدودی وہابی تھے تو یار ان کا دین اس بات کو یہ آپ ویسے کنفرم کر لیں کہ وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے وہ وہابی نہیں تھے وہ حنفی مسلق سے تعلق رکھتے تھے اور ہم بھی اس پر یہ ہے کہ ہم حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان کہلوانا بہتر سمجھتے ہیں نہ کہ کوئی فرق کا کہلوانا بہتر سمجھتے ہیں تھے وہ تھے عثمانی اچھا اور دوسری جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جو غلط ہو رہا ہے تو غریب آدمی نے بھی یہی بات کی کہ کوئی ایک آپ کا عالم کبھی کسی میڈیا کے اوپر کبھی کسی جگہ پر آپ نے کہا کہ یہ تمام مزارات پہ برا ہوتا ہے تو بھائی وہاں پر گدی نشین کون ہے گدی نشین کون ہے ان کو روکنے والے کون ہیں یہ سب کچھ اس کروانے والے کون ہے یہ پورے کا پورا پروگرام آرگنائز کرنے والے کون ہیں ان لوگوں کو وہاں لانے والے کون ہے ان کے ہاتھوں دھمال ڈلوانے والے کون ہے ان کبھی آپ کسی پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہاں ہوتا کیا ہے کے اوپر؟ ایسی ایسی میں اپنے علاقے کی ایک زندہ مثال دیتا ہوں زندہ پیر ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر انہوں نے جو عجیب عجیب چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہاں ایک پانی کا تالاب ہے جہاں پر مرد زن برہنا نہاتے ہیں جی کہ جی اس کے نہانے سے جس کو بچہ نہیں بچہ ہو جائے گا جس کو चार? استقفر اللہ ربیت آپ نے جو باتیں کی وہ گئے سیلفی بھاگ گئے, سلفی بھاگ گئے، علمی آپ اچھی آپ نے بہت زبردست کی اور وہ بھاگ گئے بالکل لیکن ان سیدھی باتوں کا کیا جواب ہے ان باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان مزارات پر شرک ہوتا ہے وہاں شرکیا اعلانیہ شرک ہوتا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں اور ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں الٹائی مطلب گدی نشین کہتے ہیں اب گدی نشین جی گیلانی گدی نشین ہے یار اس طرح کے لوگ یہ کوئی وراثت ہے یہ کوئی بادشاہت ہے جس کی وراثت چلے گی کہ ایک گدی نشین ایک کوئی عالم فاضر کوئی پیر فقیر ولی گزرا اس کے بعد اس کے آل اولاد ولی بنتی جائے گی یہ کوئی وراثت ہے بھائی بالکل یہ جی بزنس ہے یہ ٹوٹلی طور پر بزنس ہے ان کا آج دیکھیں سارے گدے نشین کہاں پہنچ چکے ہیں وہ اللہ کے ولی جو وہاں پر جنہوں نے آ کر اسلام کی تبلیغ کی تھی آج ان کی اولا اولاد کیا کر رہی ہے کبھی اس چیز کے بارے میں آپ نے سوچا وہ اللہ کے, اللہ کے ولی جو ہجرت کر کے کہاں سے کہاں تک اسلام کی دعوت کے لیے نکلے تھے آج ان کی اولا اولاد انہیں کی مزارات کو بزنس بنا کر آج پاکستان کے لینڈ لارڈ بنے ہوئے کوئی وزیر بنا ہوا ہے کوئی وزیر خارجہ بنا ہوا ہے کوئی کیا بنا ہوا ہے یا کچھ خدا سچ کو سچ کہے حق کو حق کہ سچی بات یہ ہے کہ علمی بحث میں صحفی سیلفی آپ سے ہار گئے بھاگ گئے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی جو انہوں نے, آ, انہوں نے نے جو باتیں سامنے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ باتیں ان باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں کہ اس شر کو روکنے کے لیے کوئی ایک اہل سنت وال جماعت کا عالم آ کر کہتا ہو کہ یہ غلط ہوتا ہے مزارات کو جو سجدے دے کی کیے جی سجدہ تاظیمی ہے یہ بدت حسنا ہے یار یہ کہاں سے آپ یہ لے دلیلیں لے کے آتے ہو سجدہ تو سجدہ ہے وہ تعظیمی ہو یا جو بھی ہو اس کو آپ کس طرح یہ دلیلیں پتا نہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کہاں سے لے کے خادم رسول بھائی میں قطعی سلفی نہیں ہوں نہ الم قدیر بھائی سوری ڈیفینڈر ایگل انکل مجھے جانتے ہیں اور آپ نے بھی مجھے دیکھا ہوا ہے تو میں قطعی سلفی نہیں ہوں لیکن میں حضرت صاحب سہاگ والے کروڑ شریف والے میری پوری فیملی ان کی بیعت کی ہوئی ہے ان کے ہاتھ پر تو ہم لوگ الحمدللہ ان کو مانتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے جب وہ مزارات پر جو کچھ ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اور یہ سچ ہے کہ غلط ہوتا ہے لیکن ہمارے جو آپ آب ابھی کرنے جڈ صاحب نے کہا کہ جی ہم وہابیزم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو بھائی خود بھی تو ایکسپوز ہو رہے ہیں نا کیا کہ آپ کہہ کہ رہے اس پر بات نہ کریں ایس ایچ او صاحب نے کہا اس پر بات نہ کریں ان پر بات کر لیں جناب آم جناب میں فری کرتا ہوں لیکن خادم رسول پہ جو سچ ہے گو ہے گوئی بھی اگر کوئی جرم تو ہم لوگ کراری مجرم ہے میں ٹائم زیادہ نہیں لیتا اور یہ سیاپا نے پھر ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے اس کو بھائی تھوڑا ٹائم کم وقت میں زیادہ بات کیا کریں جناب میں مائف لی کر رہا ہوں السلام علیکم جناب اب آپ نے یہ روم والو آپ نے سن لیا کہ یہ تو خود بیت والا گرانا ہے ان کے ساتھ اس طرح ڈیل نہ کیجیے جس طرح دوسروں کے ساتھ ٹھیک ہے نا ہاں ہاں آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا ایک آپ لوگوں میں یہ سب سے بڑی کمی ہے جس کا مجھے میں اب کیا کہوں کہ آپ ہر ایک بندے کو ایک ہی ترازو میں توڑ کر اسے پکڑنا شروع کر دیتے ہو کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے نکلتے ہیں کچھ تحفظات کا شکار ہے آپ یا تو اس کی غلطی کو تسلیم کرو یا اسے سمجھاؤ بھئی غلط کو غلط ہی کہا جائے گا غلط کو غلط ہی کہا جائے گا چاہے کوئی ہو اب اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا پورا گرانا وہ کسی کا بتا رہے تھے کہ ان کے وہ بیت ہوئے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر بیت کے تو نام سے ہی وابیوں کو چڑ ہے یہ تو جناب ان کے سامنے بیت کا کسی پیر کا نام لے لے ان کو تو ویسے ہی دورہ پڑ جاتا ہے بے ہوشی کا کہ یہ ہمارے کانوں میں کون سے نام پڑ گئے ہیں تو ان کا کیا تعلق رہا ہول میموری صاحب کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے ساتھ پھر شروع میں انہوں نے لانت بھیجی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں نجدی کے اوپر یہ بھی آپ نے سن لیا ٹھیک ہے نا تو بالکل جناب یہ یہاں پر اگر کوئی ریکارڈنگ نہیں کرتا مگر یہ ہے کہ آپ کی باتیں سال دو سال کے بعد یہ خادم رسول پھر آپ کے منہ پر بھی مار دے گا کیا آپ نے ایسے الفاظ کہے تھے یہ میں بتا دوں کوئی کرے یا نہ کرے میرے متعلق یہ بہت مشہور ہے ہاں یہ بات ہے کہ بھائی میں بڑا ذہن جس جگہ کام کرتا ہوں یا جو سنتا ہوں بڑی سوئی سے سنتا ہوں تو یہ بات ہے بھائی ابھی تو ان کے کئی لوگ سامنے آئیں گے نا تو ان کے سامنے دیکھے پھر کون سی پرانی باتیں نکلتی ہیں کیا کیا انہوں نے کہا ہوا ہے ابھی تو آج ایک جُتیا چھوڑ کر باقا ہے اور کیا اس کی دلائی ہوئی ہے جس کو میں سن نہیں سکا اور مجھے دوستوں نے پی ایم کیے کہ جناب بہت مزہ آیا اور ایسا مزہ آیا کہ کبھی یقین کرے زیزو صاحب بڑے بڑے اچھے پیارے دوستوں نے پی ایم کیے انہوں نے کہا کہ کمال ہو گیا بھیا آج تو کمال ہو گیا ہاں اشر تو یہ بات ہے بھائی آپ کا معاملہ ذرا کچھ اور ہے جو اگر چرس پیتا ہے ڈھول بجاتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے بھئی آپ اس کو رو پولیس کو اطلاع کرو اپنا زور چلاؤ وہ غلط کرتا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پر جو میں نے کہا کہ بھی جہاں جہاں ہوتا ہے ہر جگہ نہیں ہوتا دیکھے ہر جگہ نہیں ہوتا میرے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش حجویری ہے میں ادھر جانے والا ہوں اینڈ اولڈ میموری صاحب اس کے چار دیواری کی حدود میں یہ کام نہیں ہوتا جدھر جالی لگی ہوئی ہے ادھر واضح طور پر اردو میں یہ الفاظ سجدہ کرنا منع ہے فرض ادا کر دیا اب اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے آپ پکڑو چھڑیا اسے مارنی شروع کر دو گے کیوں مارکے یہ پڑھ یہ لکھا نہیں ہوا یہ لکھا نہیں ہوا اور اس کی حدود کے اندر کوئی نشہ بھی نہیں کرتا اگر کرے گا سائڈ والی گلیوں میں کرے گا تمام لاہوریوں کو میں یہ بات کہتا ہوں اگر کوئی جانے والے ہیں ادھر ہر جگہ پر یہ نہیں ہوتا بھائی ہر جگہ پر نہیں ہوتا جس جگہ پر ہوتا ہے آپ اس کو روک روکو غیر جو باتیں ہیں نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے اب چرس بنا قانون اجازت دیتا ہے مجھے یہ بتائے جو چیز اجازت ہے ہی نہیں تو آپ روکو کیوں نہیں آپ روکتے جہاں پر ہمارے بس چلتے ہیں جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں ہم بھائی اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ایسی فروعات نہیں ہوتی یا ایسے اے اے اے کام نہیں ہوتے دیکھے نا جیسے میں نے حضرت داتا گج بشک جمعیری کا نام لے لیا یا اسلام آباد والے بڑی امام ان کا نام آپ لے لیں یا اور بھی کئی ہے اب ساتھ والی گلیوں میں اگر مزار کی ساتھ والی گلیوں میں اگر کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی بری الزما ہے مزار کی انتظامیہ اس میں آپ اس کو مرد و الزام نہیں ٹھہرا سکتے اور پھر کیا وہ پاگل ہے مجھے یہ بتائے اتنے اتنے پڑھے لکھے لوگ دنوا میں دیتا ہوں آپ کو پاکستان کے زندہ بھی ہیں چلے جو مر گئے مر گئے جو زندہ ہیں ان کی آپ بات کر لے آپ کا, آپ کا چیف چیف یا شمی یا نواز شریف یا چلے آپ کی جماعت اسلامی کا میں بتا دیتا ہوں میاں محمد تفیل نے کشفیال محجوب کا اردو میں ترجمہ کیا کہ نہیں کیا وہ تو خود بڑی عقیدت رکھتا تھا میاں محمد فیل کیا کہ نہیں کیا اس نے بڑی محنت سے ترجمہ کیا تو کیا اس کو اس جگہ پر یا اس مزار والے کے ساتھ اگر ذرا بھی اختلاف ہوتا وہ ایسا کام کرتا بھئی ایسی بات نہیں ہے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے ہم کبھی کریں گے سوال ہی نہیں نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے کہ جو, جو وہاں پر غلط کام ہوتا ہے اس کی سپورٹ کی جائے اس کی آڑ میں اب دیکھیں نا گریب آدمی ان کو پتا نہیں کہ بات کے ہو رہی ہوتی ہے بھائی آپ جدھر سیلفیوں کے روم میں آپ بیٹھے ہوتے ہو ان میں سے کسی کو لے کر آؤ جس روم میں آپ ہوتے ہو نا جائیں ابھی ان کو کہیں انہوں نے میدان لگایا ہوا ہے بات کرے آپ کو پتا نہیں کہ نہ تو آپ کو بزرگان دین کا پتا ہے نہ آپ کو وہابیوں کا پتا ہے ایک چیز اس کے پیچھے لگے ہوتے ہو اور پھر عجیب و غریب ہمیں مسالے دیتے ہو کہ پہاڑ کے اوپر ایک مزار ہے جناب بنا ہوا اور لوگ جا رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے اور ادھر جا رہے ہیں کس نے کہا ہے نماز نہ پڑھو اگر نماز نہیں پڑھتے غلط کر رہے ہیں اگر نماز کا ٹائم آیا ہے اسی وقت چلتے چلتے چھوڑ دے اور نماز کو پڑھیں نماز کی ادائیگی کریں کیسی آپ عجیب بات کرتے ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں اللہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے وہی ملیں گے جو بزرگان دین کو چاہتے کر ارض پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں اکثریت روٹین کے ساتھ نہیں میں پڑھتا مگر جو قابو آ جائے کبھی کبھی روٹین کے ساتھ بھی مسلسل پڑھنی شروع کر دیتا ہوں مجھے جھوٹ بولنے میں نہیں ہے کوئی سچ بولنے میں کوئی آر نہیں اور جھوٹ بولنے والے پر میں اللہ تعالیٰ کی لعنت بیچتا ہوں پر نہیں ہے تو آپ آؤ یہ وہ ہابیزم یہ وہ شیطان کا سینگ یہ شیطان کا سینگ یہ اس کی بات ہو رہی ہے وہ ایک آیا تھا ہمیں سنا رہا تھا دو نجد ہیں تین نجد ہیں فلاں ہیں ہمیں ڈکوس نے ان کو جوتیاں ماری انہیں شیخ صاحب نے بگو بگو کر اور سارے پال پر جاؤ کسی بڑے کو لے کر آؤ غریب آدمی صاحب آپ کے ساتھ کیا بات کریں پہلے آپ اپنا تو تعارف کروائیں نا کہ آپ کیا ہو چلے این اولڈ میموری صاحب ماشاءاللہ اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں دو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ میرا سارا گرانا بیٹ ہے ہم خود ہنفی ہیں کلیئر کر دیا نا دوستوں کو پتا چل گیا آپ کلیئر کرو آپ تو بتاؤ نا آپ کیا ہو یہی بات اس نے کی دی اشر نے کہ میں مسلمان ہوں میں نے اسی وقت پانچ منٹ میں اس کی مسلمانی نکال کر رکھ دی تھی اور وہاں بھی وہ پتہ نہیں کیا کچھ نکلایا تھا کی، کی، کی، کیا سمجھ کر آپ کے ساتھ بات کریں مجھے یہ بتاؤ اگر خالی آپ مسلم ہو مسلم کی آپ تشریح کر دو آگا مسلمانی کیا ہے <سلام> نہ تو آپ کو بنیادی ارکان کا پتہ ہوگا نہ آپ کو یار چھوڑے آب غریب آدمی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کی طرح جے جی ایس پی کی طرح آپ میں بھی یہی ہے کہ جہاں پر چار ہاتھ کھڑے ہیں اپنی بات ضرور کرنی ہے آپ نے آ کر بس یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں یہاں <سلام> پر <سلام> <سلام> وہابیزم وہاب اس کے متعلق آپ سوال کریں یہاں پر تموجن صاحب ہیں ماشاءاللہ اللہ آئے ہوئے ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے ان سے سوال کریں کہ وہابیزم کیا ہے اور بالکل درست کہا بھی انہوں نے کہ جس روم کا نام ہے اسی روم کی مناسبت سے آپ بات کریں اب اگر آپ چلے جائیں گے سلفیوں کے روم میں آپ وہاں پر سیاست کی آپ کو بات کرنے دیں گے یا کسی اور کی بات کرنے دیں گے وہ تو کہیں گے ہم آپ کو سیلفی سکھا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو وہابی ازم کی اصلیت آپ کو بتائی جا رہی ہے اگر یہ باتیں کرنی ہیں تو کسی بڑوں کو لے کر آئے جائیں ان کے ساتھ باتیں ہوں گی اور ان سے درخواست کرے آؤ جی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پکار رہے ہیں کر لیں جو کچھ مرضی بات مجھے پتا ہے آج تک میں نے جتنی بھی بحث و مباحثہ سنی ہے نا ان کی ان وہابیوں کی ان سلفیوں کی جو یہ مزاروں مزاروں پر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہر جگہ پر ان کو شکست ہوئی ہے ایک دو لفظ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں شرک شرک شرک آج تک یہی سابت نہیں کر سکے کہ شرک کیا ہے پھر تو اولڈ میموری صاحب شادیوں کے اوپر ہوا تین کو مہندی لگانے کو بھی شرک کہتے ہیں آپ اس بات کا ایک جگہ ایک دفعہ میرے اس پر جھگڑا ہو گیا تھا یہ دو گروپ میں بٹ گئے تھے عورتیں عورتوں میں مل کر مہندی لگا رہی ہیں اپنے ہاتھ کو عورتیں عورتوں میں مل کر اور یہ اس کو بھی شرک کہتے ہیں ان کی ہر بات کو لفظ شرک کو ہم مان لیں گے میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا شرک یہ کرتے ہیں آئے سب سے ہر چیز کو یار ہر شرک ہر چیز کو شرک کسی نے اگر کسی کو عزت کے ساتھ بلوا دیا کسی کے نام کو تب بھی شرک تب بھی شرک ویسے بھی اولڈ میموری صاحب جو جماعت اسلامی والے ہیں یا مدودی کو ماننے والے کچھ اس, اس کا تو خیر جو بھی تھا وہ اس نے تو استعمال کیا بھرپور استعمال کیا وہاں بھی